بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے حامیم والکتاب المبین حامین اس کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی قسم انا انزلہ بے ہم نے اس کو نادل کیا ہے فی ریلا تن مبارکہ تن بابرکت رات میں ان ناقنہ منظرین بے شخم ہے ڈرانے والے فی ہاں اس میں یفرا کو فیصلہ کیا جاتا ہے کل امر حکیم ہر اکمت والے معاملے کا ہر ایک محکم کام کا امر انگینا ہماری طرف سے حکم کی وجہ سے انا کنہ مرص بے شک ہم ہیں والے رحمت کا تیرے رب کی طرف سے رحمت کے انحو سبیر علیم یقیناً وہی سب کچھ سننے والا خوب جاننے والا ہے یا تیرے رب کی رحمت کو بھیجنے والے ہیں ان بے شک و سمیر عدیم کو ہی خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے رب اس والارض رب آسمانوں اور زمین کا وما ہوا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان تم ممکنین اگر ہو تم یقین رکھنے والے لا الا اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ یو ہی و امید اللہ کرتا ہے اور مارتا ہے رب و کمہ ربو آبا تمہارا رب اور تمہارے پہلے آبا کا رب ہے بلحم فی شک یلاگون بلکہ وہ شک میں کھیلتے ہیں فر تک پس انتظار کر یوم جس دن آئے لوگوں کو ہاضا اداب العلیم یہ دردناک اداب ربا نائے ہمارے رب اکشپ انداب ہٹا دے دور کر دے ہم سے اداب کو انا مؤمنون بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں انا الحم و ذکرہ کہاں ہیں ان کے لیے نصیحت حاصل کرنا وقت رسول مبین حالانکہ ان کے پاس آیا وعدے بیان کرنے والا رسول پھر, وہ پھر انہوں نے منہ پھیرا وقال انہوں نے کہا معلم سکھلایا گیا ہے ان انا کا شف البی قلیلَََََََََََ بے شک ہم عداب تھوڑی دیر کے لیے دور کرنے والے ہیں ہٹانے والے ہیں اننادون بے شک تم دوبارہ وہی کچھ کرنے والے ہو دوبارہ لوٹنے والے ہو یوم نب تش البخش القبرہ جس ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ ان منتقم بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں ولاقت خطرناک قبل البتہ تحقیق ہم نے آزمایا قبلہ ان سے پہلے قوم فرعون فرعون کی قوم کو وجہ اور آیا ان کے پاس رسول کریم با عزت رسول ان ادو الی عباد اللہ کہ حوالے کرو میری طرف اللہ کے بندوں کو انی لکم بے میں تمہارے لیے رسول امین رسول ہوں امانت دار وہ اللہ تلّہ تلّہ اور سرکشی نہ کرو اللہ کے مقابلے میں انی آتیکم کم بشک میں لایا ہوں تمہارے پاس بھی سلطان مبین واضح دلیل وہ انی الطب بربی و رب اور بشک میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی انتر اسے اس سے کہ تم مجھ کو سنسار کر دو وہ علم تم مینو لی اور اگر تم میری بات نہیں مانتے فاتون تو ان سے الگ رہو فدا ربا ہو تو نے پکارا اپنے رب کو انہا قومر یہ قوم ہے مجرے فصری بھی عبادی گئی رل بس رات کے حصے میں لے کر میرے بندوں کو نکل ان کو متباعن بے شک تم پیرے پیروی بی کیے گئے ہو پیچھا کیے گئے ہو وہ ترکل بہرا رہا ہوا اور چھوڑ سمندر کو ٹھہرا ہوا انا ہم بے شک وہ جن تن لشکر ہیں مغرکن غر کیا گیا کم ترق کو کتنے ہی چھوڑے انہوں نے منجنات معیون باغات اور چشمے و ضرور ان اور کھیتیاں و مقام ان کریم اور عمدہ مقام و نعمتن اور خوشحالی قانونی حافظین جس میں وہ تھے خوشحال ہونے والے اور نعمتیں جن میں تھے وہ خوشحال ہونے والے كذلك کا اسی طرح اور اسناھا ہم نے ان کو بار... ہم نے بارث بنا دیا اس کا قوم آخرین دوسری قوم کو فما بقت عليهم السماء قص نہیں رویا ان پر آسمان بل اردو اور زمین وما کانو منظرین اور منظرین اور نہیں تھے وہ مہلت دیے جانے والے دھیل دیے جانے والے والا قدرت چینا بنی اسرائیل اور البتہ تحقیق ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو من العذاب المحین رسوا کن عذاب سے منفرآون فرعون سے اندانہ عالین بے شک تھا وہ تکبر کرنے والا من المصلفین زیادتی کرنے والا سرکش سرکشی کرنے والا وال قد عَلَىٰ عِلْمٍ علا علم اور بے شک ہم نے ان کو چن لیا علم کی بنا پر علامین جہان والوں پر وہ آتی نااہم من الیاتی اور تھی ہم نے ان کو نشانیاں معافی ہی بلا المبین جس میں تھی باد آزمائش انہا الا بے شک یہ لوگ لیقولا البتہ کہتے ہیں انہیا نہیں ہے یہ اللہ مگر موتا تن ہماری پہلی موت اور نہیں ہے ہم دوبارہ جانے والے فا بِآبَائِنَا بھی آبا اناپس ہمارے آبا کو ان کو تم صادیقین اگر ہو تم سچے اہم خیرون کیا وہ بہتر ہیں ہم قوم و یا قوم طباء طبع کی قوم و اللہ اور وہ لوگ بن قبلہم جو ان سے پہلے تھے یہ طباء اہل سبا کا بادشاہ تھا اس طرح ہمشاہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں اسی طرح یہ اہل سبا کے بادشاہ کو طباء کہا جاتا تھا ولادین اور وہ لوگ بن قبل ہم جو ان سے پہلے تھے اللق نا ہم, ہم نے ان کو ہلاک کیا ان و مجرمین بے شک تھے وہ مجرم پماں خلق نسلم اور کاما نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ کے درمیان ہے لا کھیلتے ہوئے وما خلق اللہ بالحق اور نہیں ہم نے پیدا کیا ان کو مگر حق کے ساتھ بلاکن اکثر ہم لایا لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے ان نہ یوم الفصل می قات فیصلے کا دن ہی ان کا مقرر وقت ہے اجماعین سب کا جس دن کفایت کرے گا کوئی دوست کسی دوست سے کچھ بھی والا وہ مدد کیے جائیں گے اللہ من اللہ مگر جس پر اللہ نے رحم کیا وہ وہی غالب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے انہ شجرت بے شک زخوم کا درخت تعام الگاروں کا کھانا ہے کل مہلی پگلے ہوئے تانبے کی طرح فلبتون وہ جوش مارے گا پیٹوں میں گرم پانی کے کھولنے کی طرح جوش مارنے کی طرح حضو پکڑو اس کو پس اس کو دھکیل تو سوائل جہیم بھڑکتی آگ کے درمیان تک جہنم کے درمیان تک مصبوف و کراسی ہی پھر ڈالو اس کے سر پر من العداب الحمیم گرم پانی کا عذاب زق چک انا کا انتل عزیز الکریم بے شک تو تھا بڑا زبردست بہت باعزت ان نہذہ بے ہی ہے ما کم تم بھی تم دارون جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے اندر المطقین بے شک پرہیزگار لوگ فی مقامن امین امن والی جگہ میں ہوں گے فی جنات ان باغوں اور چشموں میں یلباسون من سندوسن و استباقن وہ پہنیں گے موٹے اور باریک ریشم کا لباس متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے کلالی کا اسی طرح و اور ہم ان کا نکاح کریں گے بحر اندین سفید جسم والی موٹی والی عورتوں سے فيها جہنم کے عذاب سے فضل من کا یہ پدل ہے تیرے رب کی لال ہے بہت بڑی فعنماسانی کا بے شک ہم نے اس کو آسان کیا ہے تیری زبان کے ساتھ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں فرطا پس انتظار کر انہوں مرتقبون بون بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں